اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يشته لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما عباد فإن خير هديث كتاب الله وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلًا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذ دستيها ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون وا ابن امرئ بن عاشر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ماشر المهاجرين خمسون اذا بتلكم بهن واعوذ بالله ان تدرقوهن لم تذري فاحشه في قوم قد الا فاشا فيه الطاعون والأوجاء التي لم تكن مدد في أسلافهم الذين مدوا من قبل ولم يمنعوا ولم ينقص المكيال والميدان إلا أخذوا بالسنين والشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إِلَّا مُرْقَلَ قَطْرًا مِنَ السَّمَاءِ وَمَا حَكَمُوا دَيْنُهُمْ إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ تَعْقُمَ أَنَّ مَتُهُمْ وَبِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَدُوَا مِنْ غَيْرِهِمْ باقت اللہ با معافی دی صدر اجلاس علماء کرام بدرغان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے حضرات کے سامنے سورت القبود کی ایک آیت دلامت کی ہے سنن ابن ماجہ شعب المان بحقی امو جمع تبنانی صغیر کی ایک حدیث پڑھی ہے آج انشاءاللہ جس موضوع کو ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے اسی موضوع کے مناسبت سے اس آیت اور اس احادیث کی اس حادیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہم کہنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں قبو قول حق اور آپ تمام سب ساتھیوں کو حاضرین کو قبول حق کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پہلے اس مواش... مصیبت اس پریشانی کا جائزہ لینا چاہیے رب العالمین نے فرمایا ماں مصیبت میرے بندوں تمہیں چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی اس وقت نہیں پہنچتی جب تک کہ تم نے کوئی گناہ نہ کیا سوچا تو بڑی بڑی مصیبتیں کیوں بغیر گناہ کے آئیں گی وہ اصل میں مصیبت مصیبت عربی زبان عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو مصیبت میں تنوین آئے دو زیر آیا ہے या दो जबरदो पेश आता है वो कई फवादे के लिए आता है कभी हकीर के लिए आता है तहकीर छोटी से छोटी चीज इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मौके में साथ नमाया आयशां आयशां अगर तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारी कोढ़ी या तुम्हारा कपड़ा کسی لکڑی میں یا کسی کاٹے میں پھنس گیا اور دو چار تین دھاگے نکل گئے تمہارا دوپٹہ خراب ہوا تو ایسا کچھ نہ کچھ تم سے ہوا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نقصان تمہیں پہنچایا دیکھا اور ہم وا کامی بتائے کارما جاتا رہا اور کارما کے دل سے حساسے ہماری عزتیں لوٹ لی گئیں مسجدیں ہڑپ کر لی گئیں ہمارے حقوق چھین لیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہ توفیق رہے گی کہ ہم کبھی اپنے عام آد کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ آخر یہ بلائے کیوں آئی ہیں محاسبہ کرنا چاہیے آج ہمارے بر سگی ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں مسلم پرسن اللہ کا معاملہ کتنا کہ رہا کتنا پریشان بنا ہے ساری مصیبتوں کس کا کام کم ہے کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ اپنا ہم محاصرہ کریں کہ آخر ہم سے کہیں کوئی مسٹیک ہو رہی ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے وہ اللہ تعجب کریں گے امام محمد ابن سیریل محمد ابن امن بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ بتائیں سورہ آل عمران سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے جنگ احد عہد ہجرت کے تیسرے سال جب کفار مکہ اور ان کے سردار ابو سفیان ابھی جو قافل تھے جنگ بدر کے بعد فتح مکہ تک یہی کفار مکہ کے سردار وہی بادشاہ وہی راجہ مہاراجا تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ تین ہزار کی فوج لے کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی तारीख सब कुमें भाई और नबी अलहरा कितना लक्षकर लेके निकलेगे एक हजार और रास्ते में पहुंचते पहुंचते सिर्फ ढाई तीन सौ और वापस चले गए हमें नहीं लड़ना है तरह तरह के लोग होते हैं समझो सात सवा की काना और तीन दुश्मनों की है میدان جنگ میں جب اللہ کے سر پہنچے بہت وہد پہاڑ کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا سب سالہ اور خنون جنگ سے واقف بھی بنایا ایک طرف سے پورا پہاڑ ہے کبھی جائیں تو دیکھیں مدینے سے جائیں تو سامنے پہاڑ ہے लश्कर दोनों के उसी पहाड़ के दामन में चोटी है एक पहार टीला है। टीला कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं छोटा सा वो बड़ी खतरनाक जगह थी नबीलरा शाम ने देखा कि अगर हम यहाँ लड़ने लगे इधर ये जो है اگر دشمن ادھر سے ہمارے اوپر حملہ کرنے تو مشکل ہو جائے گی آپ نے پچاس زبردستوں کو وہاں مقرر کر دیا اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے. صرف یہاں کھڑے رہنا اور ادھر سے دشمن نہ آنے پائے آپ نے بڑی बल्कि کی بلکہ بال روایتوں میں آیا آپ دیکھو اگر تم میدان جب شروع ہو اور تم نے دیکھا کہ کفار اور المشرقین ہم پر غالب آئے ہیں اور ہمیں قتل کیا جا رہا ہے اور ہماری لاشیں اس طرح سے لاوارش پڑی ہیں کہ گدھ اور کوے نوچ رہے ہیں تب بھی تم یہ مورچہ چھوڑ کر کے نہیں آیا ہوا اللہ رسول اگر دیا دوستوں ہو گیا پچاس دن انداز کھڑے ہو گئے قلب محسوس متعین کیا گیا اور جیسے کفار مکہ سے مٹبھی ہوئی لمحے گھر میں مسلمانوں نے ان کے لشکر کو بھی پھینک دیا کفار مقابلہ نہ کر سکے اب وہ بھاگنے لگے مسلمان ان کا پیچھا کیے کچھ لوگ مال گنیمت اکٹھا کرنے لگے بڑی بھاگ دوڑ ہوئی اللہ وقت جو لوگ اوپر تھے انہوں نے سوچا اب جنگ ختم ہو گئی ہے جنگ ختم ہو گئی ہے اب سارے کفار مکہ میدان سے بن گئے ہیں مال گنیمت اکٹھا ہو رہا چلو ہم بھی اکٹھا کر لیں پچاس تیر انداز جو اوپر تھے وہ اترنا چاہے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ بھی ہو اترنا نہیں کچھ لوگ تھے جن کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹھے رہے نا کئی لوگ مقصد یہ تھا کہ جنگ کی حالت میں نہیں اترنا تو جنگ ختم ہو گئی ہے اس لیے ہم کو اتر جانا چاہیے بہت سمجھانے کے باوجود تقریباً پچاس میں سے چالیس افراد چھوڑ کے اتر باقی کتنے رہ گئے دس رہ اور یہ اے بھی میں وادی رہا کر کے بھی چالیس سے مالگنی مت اکٹھا کرنا یہ کرنا شروع کر دی خالی جمن ولید رلی اللہ تعالی مشرقی رکتا بھگے جا رہے ہیں مسلمان پیچھے ہیں خالی جبن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں تھے وہ کافروں کی طرف سے لڑنے ان کے بہترین جرنل اور کرنل تھے انہوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے مسلمان بہت سارے لوگ بیٹھ گئے کچھ لوگ اشتہار دیے باقی مسلمان ادھر سے ہمارے پفار کو بھگاتے جا رہے ہیں پیچھے کی خبر مسلمانوں کو نہیں ایسا کریں کہ ہم چپکے سے جائیں اس پہ پیچھے سے آئیں اور پیچھے سے مسلمانوں پر ہلا بول کر کے جڑ جائیں ہم پیشے سے ہوں گے اور دلکاریں گے تو بھاگنے والی ہماری کافی فوج اور دوبارہ پلٹ جائیں گے ہم مسلمان کہاں ہو جائیں گے بیچ میں یہ خالد الید کی سیاست تھی انہوں نے دو ہزار دو سو تہترین قسم کے فوجی لڑاکا ان کے لے کر کے آئے اور چپکے سے پہا چھوٹا جو پہاڑ تھا اس کے دامن سے نکلنا چاہے لیکن اوپر جو دس تھے انہوں نے مقابلہ کیا لیکن آپ جانتے ہیں ایک طرف دو سو تین ایک مرتبہ میں چلے ادھر سے تھوڑی دیر میں جو تھے وہیں شہید یہ کچھ خبر نہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول اور کوئی خبر نہیں مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ آلغیب کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے اگر معلوم ہوتا تو پیچھے پڑنا چاہتے یہ نقصان نہ ہوتا پیچھے سے دشمن میرے بھائیوں خالد رن ولید آئے اور مسلمانوں میں لڑائی سڑک دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسہ بالکل بدل گیا مسلمانوں کی جو فدح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی اور تقریبا ستر کے قریب صحابہ کرام شہید کر دیے بڑی مشکلوں کا مقابلہ ہوا اور مشرقی نے کافی ہٹے نبی علیہ صاحب زخمی ہوئے صحابہ زخمی ہوئے بہت معاملہ خراب ہوا جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں یہ کیسا ہوا کل تم انا داہ دیکھا مسلمانوں یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہمارے لیے عبرت اور نصیح ہے رہے نا کیا کہا مسلمان کیا یہ کیسا ہو گیا؟ سال پر پہلے ایک وہ اسلحے کے ساتھ تھی اور ہم تیر سو میٹھے تھے میدان میں ہم نے اس موقع پر شکست دے دیا تو ہماری تعداد سات سو تھی کیسے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا بڑا تاجر ہوا ابھی بات سمجھ گیا مصیبت اللہ نے فرمایا اب مصیبت آئی تو کہتی یہ کیسے ہوا کون ہوا مین دے انس این ابھی کہ تمہاری غلطی تھی اللہ اکبر ایک غلطی ہو گئی میدان جنگ میں اللہ رسول کی موجودگی میں ایک غلطی ہو گئی نہ فرائد چھوٹے نہ حرام کاریاں ہوئی نہ کوئی ہوئے گئے بس اللہ سے ان تو آدا کیا ہے فتح کا لیکن اللہ کے نبی کی تم نے نافرمانی کیا اس لیے یہ صدا تمہیں مل رہی ہے بات بڑی واضح سمت اگر غلطی ہو جائے تو اتنے صحابہ شہید کر دی جائے مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہو اور آج تم سے پوچھا جائے ہزار باتوں میں دس پر عمل کرتے ہیں اور نو سو نبے کا فرمانی کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے سوچ اسی لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کریں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کا قصہ بتا رہے تھے امام ابو النقیل الاولیاء میں اور بہت سارے بہت سین نقل کیا ولّہ کتنی عبرت کی چیز ہے میرے بھائیو حضرت اور شاید اس کو سنیں تو عمل کریں گے بھائی کب آئندہ صاحب کب سے عمل آج سے ان شاء اللہ میرے بھائیو ذرا سوچو حضرت محمد سیری رحمت اللہ کہتے ہیں اے لوگو میں گھر سے جب آتا ہوں اگر میں اپنی گائے کا دودھ نکالنے لگوں اور گائے دودھ دینے کے لیے بھاگے پیر اٹھائے تو میں گائے کو لاچی نہیں مارتا میں سوچتا ہوں گائے اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے حضرت بھائی قرآن پاک کے سورج محلے کے اندر ہے کہ نہیں ہے ہم نے تمہارے اوپر مہربانی کی دودھ والے جانور پیدا کیے اللہ نے یہ جانور کو میرے لیے پیدا کیا ہے یہ دودھ ہمارے لیے دے ہماری مشر کیا ہے آج اگر یہ گائے نہیں دودھ دے رہی ہے ٹانگ اٹھا کر کے بھاگ رہی ہے تو شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا اللہ ہمیں دے رہا ہے دیکھا. آگے بات کہ وہ کہتے ہیں آپ تو کیا کہیں گے بھائی؟ زمان درازی کرتے ہیں. ایک رکھا اور, اور مار لو ہمیں اور رکھا مردو میں نے تمہارے لیے بیوی بنائی ہے کہ تم باہر تھے پریشان تھے آؤ تو بیوی کو دیکھ کر کے بیوی کی پیار لاٹ پا کر کے ہاتھ میں سارا سکون ہو جائے سارا چند خوبیاں بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کو شوہر جس پر جس پر شوہر کی نگاہ پڑھی اپنے لباس اپنے ہولئے اپنے اخلاق اپنے شوہر کے ویلکم کرنے اور استقبال کرنے میں مسکراتے ہی میں سے ایسا انداز اختیار کیا کی دل کتنا بھی پریشان تھا باہر لیکن بیوی کو دیکھنے کے بعد اس کا دل باغ باغ ہو گیا یہ ہے میرے بھائی امام محمد اب رشی بھی کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ آج زبان درا دی میرا یہ پیر دھلتی تھی جس کی سزا میں میری بیوی کو اللہ نے میری نا فرمان بنا دیا میرے بھائی انسان اپنے کا محاصبہ قرآن کی جو میں نے تقریباً اسی قسم کی ہے اللہ فرماتے ہیں بہت ساری قوموں کی ہلاکت تباہی بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا أخدنا اے میرے قیامت تک آنے والے انسانوں آدم علیہ السلام کے بعد حضرت علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہم نے جتنی قوموں کو بھی ہلاک کیا ہیں بلا وجہ میں نے ہلاک نہیں کیا جتنی قومیں ہم نے ہلاک کیا ہر ایک کو ہلاک کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے پتا چلا آج ایک ایسے ملک میں زندگی گزارے جہاں ایک جنگلی ہیرن مار دیا جائے وہ بھی کالا کا لوٹا ہیرن جنگلی کسی کا تو نہ ہو کھلاڑی کی بارہ سال تک ضمانت بھی نہ ہو کیوں؟ اس نے ایک ہیرن مار دیا ہیرن مار دیا اور اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے محلے کے محلے پٹرول چھیڑ کر کے جلا دیا جائے اس کے باوجود ان کی رپورٹ بھی درج ہے کی کیا وجہ تبھی سوچا ہم نے جس ملک کے اندر گائے کی نہ حفاظت ہو اور بھی مسلمانوں کی جان کی حفاظت نہ ہو آخر وجہ کیا ہے اپنے آمان کا تو محاسبہ کریں گت ہو رہی ہے رب آدمی نے تو ایک ہی بات کہی فک اللہ نام نے ہر گاؤں کو ہرا کیا کس کی پر کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس نے گناہ کیا تھا فک اللہ عَلَيْهِ حَاسِبًا کچھ تو ایسے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر حاصبہ پھیل دیا بات کس کو کہتے ہیں ایسا طوفان جس میں پتھر ہلاک کیا پتھر ہم نے جن کو زمین کے انڈر دھسا دیا آج زلزلہ آتا ہے گردی آتا پاکستان میں جب زلزلہ آیا بڑا زلزلہ چند سال پہلے رمضان کے مہینے میں تو لوگ کہتے تھے بھائی رمضان کے مہینے میں اللہ نے کیوں زلزلہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ تم سے مشورہ کر کے زلزلہ دے کے اللہ کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ میں منظور کروانا چاہتے ہو پھر ہوئے معصوم اور جب بجلی کھود کے نکالے گئے تو پتا چلا کہ رمضان کے مہینے میں بھی کتنے بدبت ایسے مرے ہیں کہ شراب کی بوتل ان کے باوجود میں اٹکی ہوئی تھی دیکھا اپنے ہم کہتے ہیں رب نے کیوں ایسا کیا ہم پر ظلم ہو رہا ہے, آخر ظلم کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ اور ہم کتنوں کو تو ہم نے زمین کے اندر دسا دیا اور کتنوں کو ہم نے غرق کیا کبھی سیلاب آیا کبھی کبھی سونا آیا کبھی کترینا آیا علاقے کے علاقے تمام ہو گئے ہم نے محبت. محبت. محبت. <سلام> اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم رب کو کبھی غلّہ مل ابھی آپ آب کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے اللہ نے ظلم نہیں کیا ولیکن قانو لیکن وہ خود برائیاں کر کے اپنے نفس پر ظلم کیے میرے بھائیو تو یہ چل یہ باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس آیت کے سمجھانے کے لیے ہم نے ہر انسان ذرا غور کرے محاسبہ سے کرے کہ جب بھی آداب آتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسمان اسی سلسلے میں بطور مثال کے ہم نے پانچ گناہوں کا تذکرہ کیا اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی حدیث کے ہیں اللہ اکبر حدیث نقل کرنے والے ہیں امام ابنواجہ اور اللہ تعالیٰ نے امام ابنماجہ کو بڑی زہارت دی انہوں نے اس حدیث کو نقل بھی کیا بابو کو معاشی باتوبا کی معاشی کا مطلب گناہوں کی سدا ملنے کا بیان اللہ اکبر کہ اللہ تعالی عذاب دیتا ہے سدا دیتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے ہے نبی علیہ اللہ نے ایک دن نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف اپنے آپ نے رخ کیا اور فرمایا یا یا جما با ہو محاجر اے مہاجروں کے گروہ اے مہاجروں کی جماعت خمسن پانچ نہایت خطرناک برائیاں ہیں اور ان کے اندر جو مبتلا ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا تمہارے جان تمہارے مال تمہاری عزت تمہاری اولاد اسی وقت گناہوں سے تم بچتے رہو گے میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ بچائے لیکن یاد رکھنا وہ پانچ گناہ اگر ہو گئے تو کرنے لگے تم تو سمجھ جاؤ پھر نہ تمہاری جان محفوظ ہو دی اور نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد بیان کیا او پانچ گنا سب سے پہلا اللہ اکبر. سے پہلا اے لمتی جب بھی تمہارے اندر اور جب بھی کسی ملک کسی قوم کسی قبیلے کسی علاقے کے لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے کیا ہوتا ہے بیٹا بے حیائی سب کچھ اکبر جب بھی تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے اور بے حیائی اتنے عام ہو جائے اور اتنے لوگ بے حیا ہو جائے بے حیائی کو اعلان کر کے چھپا کر کے بے حیائی کے تمہارے دیواروں پر چشمہ ہونے لگے تمہارے بسوں پر تمہاری ٹرینوں پر اور تمہاری ہوٹلوں پر اور تمہارے دیواروں دروازوں پر جب استحار بڑے بڑے بے حیائی اور برائی کے لٹکنا اعلان کیے جانے لگے کیا خیال ہے وقت آ گیا کہ انتظار کرنا ہے آ? آگے ہے نا ایک زمانہ وہ تھا ایک زمانہ وہ تھا یہ کہ لوگ کہتے تھے اس کو ننگا کر کے مارے گی یہی ہے نا بے بار کو کیسے ماریں گے کپڑا اتار کر کے مانگیں گے ارے آج کیا مارو گے آج تو کپڑا پہنا کر کے مارنا پڑے گا آج اجانت ہے کہ نہیں یہ سارے مولانا فیل ہو گئے گلے فاڑ پھاڑ کر تکلیف کرتے ہوئے بھائی سنت یہ ہے کہ ایجاد تمہاری کے رسول نصیحت کرتے تھے کتاب لکھتے تھے کہ بھائی ایسا کرو کہ یہ مرد ایزار پہنے تو ٹکنے کے اوپر اور عورت پہنے کو ٹکنے کے نیچے मौलवी की बात नहीं सुनी भाई दिल साफ होते ले पास से क्या होता है ठीक है ना किरी किसी फिल्म स्टार ने चढ़ा पहन लिया, चढ़ा जाते हो ना क्या थ्री फोर की थर्ड फोर क्या हाथ थ्री क्या ख्याल है एक जान उमर दो पैर तक जान उ बेईमान اللہ کا نام لینا بھی کیوں میں سمجھتا ہے اس پر آ گیا دور ہو جائے کہ رحمت اللہ عالم کی سنت پر عمل کرنے کے تیار نہیں لیکن فلم اسٹاروں کھلاڑیوں کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں صرف پہن لیا سب کا امام اعظم بن گیا وہ کیا خیال ہے آپ لوگ غلط کہہ لے ذرا سوچو ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے اسی بر صغیر کے اندر اٹلی کی کمپنی تھی جنگلات سے روڈ نکالنا تھا جنگلات اور جنگل کو کاٹنا تھا तो जंगल काट करके रेलवे लाइन बिछाने के लिए मोटर मोटरवे बनाने के लिए इटली की कंपनी ने ठीका लिया समझ रहे हो ना ठीका लिया बराबर साल में दो एक मरतवा आता था जो कंपनी का मालूम था लेबर अपने यहां के और कंपनी वहां की एक मरतबा अपनी मेडम को लेकर अपनी बीवी को लेकर चलो तुमको भी इंडिया घुमा के लाते हैं इंडिया दिखा करके انڈیا اپنی بیوی کو لے کر کے راستہ بند وہاں ہماری گھاس چھیل رہی تھی اپنی فصل کی کٹائی دان ہے اس کے اندر کبھی ضروری گھاس ہوتی وہ نکال رہی تھی یہ میڈم جب چار کار سے نکلی تو جہاں تک کیا اس کرتے کیا اس اللہ تو مسلمان اپنی شلوار کمیز لے کر کے آئی کہتی ہے آپ ادرا آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی میری سلوار کمیز پہن لیا دیکھا یہ کلچر تھا تمہارا ہندوستان کا تمہارا ہندوستان کا اور آج ایک کپڑے اتنے اوپر چڑھتے گئے عاریاتن اللہ اشرف رمایا تھا میری امت میں دو قسم کے بدماش جہنمی پیدا ہو گئے جو بغیر کسی حساب کتاب کے قبر سے اٹھائے سے اور سیلے کہاں ڈال دیے جائیں گے جہنم جہاں نمکین لم آ میں نے دونوں جہنمیوں کو بھی تک دیکھا نہیں نمبر ایک قوم انیات صحیح مسلم کہہ حدیث ایک قوم تو وہ ہوگی گروہ جہنم میں جانے والا کہ ہمیشہ جیسے گائے کی دم بیل کی دودھ پوچھ پوچھ کی دم کہتے تو کیا لیکن پوچھ گائے بوڑھا ہوگا جب بھی ہمارے چہرے سے داڑھی تو گائب ہوتی ہے لیکن بین کی پوچھ کبھی گائے آپ نے فرمایا جس طرح سے بری کبھی نہیں گائب ہوتی ایسے ان کے ساتھ اسلحہ جڑا ہوگا اور اپنے اسلحے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں گے مارتے بات سمجھنے اور اللہ کیا ہے ہم نے شاید کل بتایا تھا کہیں کل بتایا تھا کل کی بات کہیں بتایا یکم یعنی فسٹ جنوری کہتے ہیں نا آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو یکم جنوری کہتے ہیں پرانے لوگ آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی فسٹ جنوری ہم یو کے میں تھے اور وہاں پیغام پیغامت کانفرنس تھی ہم تو ہم دو تین آدمی انڈین تھے ہماری تقریر ہوئی ہمارے بعد ایک پاکستانی وزیر تھے ان کی تقریر ہوئی وزیر موجودہ حکومت کا وزیر بتاتا ہوں آج کیسے اللہ رسول فرمایا جس طرح سے بیر کی تم نہیں غائب ہوتی ایسے کبھی ان کا اسلحہ ان سے الگ ہے نہیں ہوگا ہر وقت اسلحہ بھی یہ ہوگی اور لوگوں کو مارتے رہیں گے تو پاکستانی وزیر نے عجیب سے بات بتائی سن کر کے تاجو اور اگر کوئی ہمارا آن بھائی حکومت کی طرف سے ہاں حاضری دی ہے تو بھی یاد رکھیں ہمیں اس پر فخر ہے ہمیں اس پر فخر ہے تعب کریں گے آپ لوگ کھڑا ہوا تو ہماری تقریر کی تعریف کرتے ہوئے اس نے بڑی عجیب سے بات کہی کہا دیکھو یہ ہندوستان ہے تمہارے پڑوس میں ہندوستان ہے یہ بیٹھے ہوئے آج تک میں نے آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہندوستان کی مسجد کے دروازے پر پولیس پہرے دے رہی ہو سمجھ گئے نا پولیس کا پہرا آج تک ہم نے کبھی مسجد کے دروازے پر نہیں دیکھا مسجد کا دروازہ کھلتا ہے آدمی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے جب تک چاہتا مسجد میں بیٹھا ہوا جب اور جب چاہتا ہے مسجد سے نکل جاتا ہے رات کو مسجد بند ہوتی ہے مندروں میں نہیں دیکھا کہ پولیس پہرہ لگا رہی ہو۔ کسی عبادت گاہ میں پر ہندوستان میں کبھی پولیس کے پہرے کی ضرورت نہیں پڑی اور اس کے برقرار ہمارا ملک ہے کہ بغیر مسجد پر پولیس کے پہرے کے اعلان دینا بھی جان میں خطرے ہے اللہ یہ ابھی جنوری کی بات ہے بریک مشہور شہر بدانیہ میرے بھائی ہو سرا سوچو نماز کے لیے بھی جانا ہے تو وہاں بھی اسلحہ لے کر کے آدمی دیکھتا آپ میں ایک تو یہ نمبر دوسری کتاب سیدھے کہاں جائے گی جنت میں جنت کہاں جائے گی آریاتن مائلاتن مومیلاتن روس نے کتنی چیزیں دوسرا گروہ جو جہنم میں جائے گا وہ مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا मर्दों का था और दूसरा कौन है वो कौन होगी हो दो कपड़ा पहने होगी और बड़ा कीमती होगा लेकिन आरियात कपड़ा पहनने के बावजूद भी होगा हो ना اور پورے شہر میں سب سے مہنگا کپڑا ہوگا اور سب سے زیادہ سلائی دی گئی لیکن قاسیاتن آریات کپڑا پہنے ہوگی کپڑا پہننے کے باوجود بھی بڑھانا اور ننگی ہوگی پہلے تو بہت کچھ سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ مطلب ہوگا یہ مطلب ہوگا یہ مطلب ہوگا کیوں لوگ سمجھتے تھے کبھی عورت بھی ننگی ہو سکتی ہے اب آج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نمبر ایک آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کپڑا اتنا چھوٹا چڑھتے چڑھتے اتنا اوپر آ گیا ہے کہ المان والحفیظ اب شاید کوئی چیز چھپی نہیں اور کبھی اگر سامان اٹھانے یا لینے کے لیے چھپ جائے تو پھر انسان کو خود آنکھیں بند کرنا پڑتا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں آٹھ نمبر تین آج ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر ٹیلر کے یہاں کپڑا خریدے یا ریڈی میں کپڑا خریدے کہیں ایک دھاگا نکلا ہوا ہے تو ریجیکٹ اور آج سب سے قیمتی پینٹ ہوگی جو اس میں سب کیا تھا ہے ہاں وہ بھی کٹا اتنا ہو کہ چمڑا نظر آ رہا ہو اب یہاں سے ایڑی سے لے کر کے رانوں تک سوراخ پہنچ چکا ہے دیکھا آپ نے اور سب سے کیمٹی پینٹ وہی ہوگی دیکھا آپ نے آپ سوچیے کپڑا پہنی ہے لیکن اوپر سے نیچے تک کا بدن کھلا ہے یہ ہے برائی کام کا ہو, کا ہو جانا بےیائی کام ہو جانا ظاہری طور پر ساری حیا ختم اور میرے بھائیوں ما اے لاتون تھی خوبیاں بزرگ کاسیاتن آریات نمبر چار ما تا گیریوں کی طرح مائل ہونے والی ہوں گی سمجھ گئے نا کیوں برا ہولیا ہی اس لیے اختیار کیا گیا اور سب کچھ آج نوز تاجر سرم بھی جاتی بتاتے ہوئے ماہ ابھی ایک طلاق کا کیس آیا ہمارے پاس طالب کا کیس آیا تو لڑکی نے شکایت کیا कि ये जो है हम हमारा शोहर हमें तलाक इसलिए चाहिए कि हमारे साथ लेता भी रहता है तो औरतों के साथ क्या कहते हैं चेटिंग क्या कहते हैं है? क्या उर्दू क्या कहेंगे करता रहता है सोचो बिरादरी बैठी माँ बैठी बाप बैठा सारे बड़े बैठे हुए तो لیکب کی, کی بات ہے کھڑا ہو گیا لڑکا اللہ تعالی کا شکر کرو کہ تمہارے شادی کے بعد دو ہی سے میں چیٹنگ کرتا ہوں تم سے پہلے دس عورتوں سے میں چیٹنگ کرتا رہا فخر فخر. یعنی بیعا. اتنی عام ہو گئی کی بھری مجلس میں کھڑے ہو کر کے انسان اپنی بے حیائی کا اعلان کردار سے بھی ہم سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہمیں تو واٹس ایپ بھی نہیں چلانا آتا جو ایسے کیس آ جاتے اس کی بات آتا لیکن سوچو اللہ رسول شادہ جب اس طرح سے بے حیائی آ جائے گی تو اللہ کا تھا ہلاکت بربادی آج ٹی وی سب کچھ نہ کہنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں صرف روڈوں پہ چلتے ہی اشتہار دے آج تمہارا خیال ہے مورنا ہمارے بیٹھے اگر وہ بھی کھولتے ہوں گے کبھی کمپیوٹر بے حد عورت ہی کرتی ہوگی کیا خیال ہے وہاں بھی سرابیب کون کرتی ہوگی کوئی فاحشہ بے حد عورت ہی ہوگی میرے بھائی اللہ فرمایا جب یہ ماحول تمہارے یہاں پیدا ہوگا تو اللہ دو اذا تمہارے اوپر مسلط کر دے گا پہلا ادا بیماری تعاون جانتے ہیں آپ لوگ انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی اور لوگ مرنے لگیں گے مرنے لگیں گے اور دوسرا کا کیا ہوگا ایسی ایسے خطرناک بیماریاں اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا جن بیماریوں کا نام لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوگا کیا خیال ہے انڈیا میں ایک بخار آیا تو آج تک ڈاکٹروں کو پتا ہی نہیں چلا کہ بخار آتا کیوں کہ کیوں کس لیے کچھ نہیں سمجھ گیا تو کہتا گردن توڑ بخار آج تک نام بھی نہیں پتا لگا کون سا بخار ہے کچھ دینا تھا گردن توڑ کیا گردن توڑ کیا نام رہتا <سؤال> <سؤال> میرے سوچو. ایک زمانہ ہو رہا ہوگا اسی شہر حضرت نے دیکھا ہوگا, پرانے لوگوں نے کہ محلے میں ایک کہیں ڈاکٹر اور محلے میں دو چار مریض رہتے رہے اور اگر کسی کو ڈاکٹر کہا انجیکشن لگانا ہے تو پورے محلے بھائی بڑی خطرناک انجیکشن لگ رہے اور آج بیماری کا عالم ہے آدمی ناشا کرنے کے لیے بیٹھا تو خوش آیا کیا چائے پی لے چائے انجیکشن لیتا ہے وہ تک انمد ایسی بیماریاں مسلک کر دے گا جن بیماریوں کا نام بھی تمہارے باپ دادا نے नहीं सुना होगा और आज हमारे और आपके आंखों के सामने पहले आदमी घर में नहीं दो चार घर में कहीं एक मरीज होता था और आज हर घर में जरा सोचो कौन ऐसा है जिसके पाकिद में दवाएं ना हो और वो भी एक बीमारी नहीं अगर पूछा जाए तो कई कई बीमारियां اتنا تو تمہارے باپ دادا نے چاکرے نہیں کھایا تھا جتنا تم دوائیاں کھا لے رہے ہو صبح شام یہ نمبر دو دوسری بیماری وسلم سلطان دوسرا گناہ آپ نے شاہ فرمایا جب لوگ لینے اور دینے میں ناپ اور تول میں بےمانی کرنے لگے ناپ اور تول میں بےمانی کرنے لگے اور دندی مارنے لگے لینا ہو تو خوب دبا کے لے اور دینا ہے تو خود جتنا گھٹا سکتے ہو اتنا گھٹا کر کے دو اپنا لینے کی باری آئے تو خود دبا کر کے اور دینے کی باری آئے تو جان چرائیں کتنے کم میں کام چل جائے جب یہ برائیاں تمہارے برائی تمہارے اندر پیدا ہوگی تو تین ہلاکتیں تمہارے اوپر اللہ مسلط کر دے گا تین نمبر اللہ اکبر ایک اللہ اللہ تعالی سینا میں پکڑ دے گا एक है कहे एक, एक सना कहे किसको कह देंगे ओ आ गया अजान हो रही है भाई लोगों के ना भाई लोगों के ना भाई लोगों हमारी अजान होती थी कभी ना रोकते हो क्या कहला वे लेकिन हम अपना भाई समझते ही रोक हवा सु जाती हवा अंदर बाहर भी साउंड लगा के रहते हैं नहीं नहीं नहीं हाँ नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं कर भाई बाहर खड़े हैं अगर नहीं तो, तो अंदर जगह है جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں جگہ ہیں جو حضرات باہر کھڑے ہیں اندر, آ اندر کافی جگہ ہے یاد ہے کہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا جب ناپ اور تاروں میں کمی کریں گے تو کتنا نادل کرے گا وہ بھی اداب ہلاکت ہمارے اوپر نادل کرے گا ان کے اوپر نہیں نہ جو اللہ کو مانتا نہیں اس ملے گا یہ جو کلما پڑھنے والے اللہ تعالی کتنا آداب تھی نمبر ایک سنیم سنین کیا چیز ہے نوکری کریں مارکیٹ کو ہائی ہو تنخواہ کو زیادہ ہو لیکن برکت اللہ اٹھا لے آنے کمی نہیں ہوگی لیکن مہینہ پورا ہونے کے پہلے پہلے پھر بھائی گاڑی کا پٹرول نہیں ہے پھر ایسا تنخواہ ہے کہ سوچو آج ساری دنیا پریشان آج برکت سے مجرو آج آمدنی کی کمی نہیں ہے پیسے کی کمی نہیں ذرا سوچو ابھی صرف ان سے پوچھا جائے تو کم سے کم میرا چھوٹے موٹے سردی کروں گے پچیس جوڑے کپڑے ان, ان کی ایک الماری الگ ہونی چاہیے صرف دس جوڑی تو جوتے اور چپل ہوں گے آج کمی نہیں سارا معاملہ برکت کا ہے نہ مال میں برکت نہ آمدنی میں برکت اللہ دیکھنے میں اولاد میں اولاد ہے لیکن اولاد بھی بے برکتی کے ساتھ ماں باپ کے لیے اداب مصیبت بنی سب کچھ ہے لیکن ناپ و میں تم نے لینے اور دینے میں بے ایمانی شروع کیا واقعی بالکشتی کو درست رکھو میزان بحر سے برابر رکھو و برباد ہو جاؤ گیا اسی سے زمین اور آسمان عظر انصاف سے کھائے گا عامر صاحب تین اذہ پہلا عذاب کیا ہے بے برکتی ہے. نمبر دو وشدت حد زندگی کے سارے مسائل کو اللہ تعالی پیچیدہ بنا دیں زندگی بہت ہی تنگ کرنے اپنا حق بھی لینا ہو اپنا حق بھی لینا ہو تو آسانی سے آدمی اپنا حق ہے نہیں لے سکتا یہ یہی وہ چیز ہے جس کا تشکرہ اللہ نے سور تہا کے اندر کیا وہ ہمارا دکری جو میری فرما برداری سے روبر کیا ہم اس کی زندگی کو بہت ہی زیادہ تنگ کر دیں گے آج ایک پیپر آپ کو کسی آفس سے کروانا ہو ایک اپنا حق اگر لینا ہو تو شاید جب تک منہ باغی رشوت نہ دے دے تب تک آپ کے پیپر پر صرف دستخت بھی ہونے, کرنے کے کوئی تیار اور کہیں بیتیاں جوان ہو جائیں پھر شادی اور رشتے کا معاملہ دیکھو کتنا تنگ ہر زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ مشکل بنا دے گا اسراضاب وجہ سلطان علیہ اللہ تعالیٰ خوب ظلم کرنے والا وزیر آدم تمہارے اوپر مقرر کرتا تمہارا وزیر اعظم تمہارا حاکم تمہارا وزیر اعلی تمہارے اوپر اللہ ایسے کو مسلط کرے گا و جوری سلطان سالی بادشاہ وہراہ برا تمہارے اوپر مقرر گے اور خود تم پر دل کھول کر کے میں کریں گے کیوں اللہ نے ان کو تمہارے اوپر عذاب کے لیے مسلط کیا ہے کس نے مسلط کیا اس نے نہیں کیا ہماری <tip> ہماریوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا کیا خیال ہے آپ کا نبی کی پیشیل گوئی ہے نا بھائی کبھی غلط ہو سکتی ہے چلیں کچھ لوگ سوچتے ہوں گے اتنے میں تو بھی ہی بات ہوئی ہے اس لیے میں مختصر کر دیتا ہوں نمبر چار, چار. تین ہوئے نا نمبر چارو سکاتا <tip> <tip> और अच्छा बात चल रही थी क्या ना तो आप जरा बताए ईमानदारी से आज सिर्फ मार्केट में नहीं है मार्केट में तो है ही है अपने घर में کیا آج اپنا حق لینے کے بڑا تیار اور اپنا دوسروں کا حق ادا کرنے میں کتنا چست آج شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی بی پورا ہمارا حق ادا کرے کیا خیال ہے لیکن احمرد کبھی نہیں سوچتا کہ ہاں بیوی بی کا ہم ہی پورا حق ادا کرے سمجھ گئے نا کبھی نہیں نبی علیہ سراۃ و ایک ایسا نسخہ اور ایسا اداب بتا رہا ایسا اداب بتا رہے ہیں کہ جب بھی اپنے حق لینے میں پورا پورا اور حق ادا کرنے میں کوتا کی گئی تو یہ تین عذاب آپ تو رات رات بھر دوستوں کے ساتھ زندگی گزار ہیں آپ نے بیوی بی کے ساتھ کتنے وفاداری کا ثبوت دیا ہے ہمارے کوئی کتنا حق ادا کیا کہتے ہیں ابن الجوزی رحمتہ اللہ نے نقل کرتے ہیں عمر ابن الخطاب کے زمانے میں ایک بوڑھا آیا بڑا زبر پریشان بوڑھا آیا آنے کے بات کہتا ہے امیر المو کیا ہوا کہ ڈنڈے سے جانوروں کو مارتا ہے وہی ڈنڈا اٹھاتا ہے ہم کو بھی مارتا بڑا سالم تالا عمر فاروق کے سامنے بوڑھا کر کے روئے کہ میرا بیٹا ہمیں ڈنڈا مارتا ہے آئے رویا عمر فاروق نے کہا رہتا ہے تمہارا باپ ہے اس کو لاچھی مارتے ہو ڈنڈا مارتے ہو جانوروں کس طرح رکھتے ہو کہا کہ امیر المنی میں نے کوئی ظلم نہیں کیا اللہ اگر میرے باپ نے ہم کو جو سکھاوا ہم کرتے ہیں ہمارے باپ نے جو ہمیں سکھایا وہی ہم کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہا کہ آج ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ہمیں ہمیں سکھایا کیا, تا کیا, کیا؟ تا نمبر درہ سے سنے اپنا معاملہ تو بڑا ہے لینے کے لیے تھپڑ مار کر کے آج وہ سو لیتا ہے لیکن دوسروں کا بھی حق ادا کر نمبر ایک کہا امیر المومنی یہ آج میں پورے محلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گیا جب سے وہ سنبھالا منہ چھپائے ہوئے نہ پھرتا کہ کیا ہوا کہا اس باپ نے میری مچ بنایا ہے شہر کی علاقے کی سب سے گندی ایمان عورت کو بنایا فاحشہ عورت کو بنایا آج جہاں بھی کھڑا ہوا تو فلاں بدبخت عورت کا بیٹا ہے کاش کی میرا باپ میرے لیے کسی اچھی دیندار ماں کا انتخاب کیا ہوتا کہ کی جس میں پیٹ میں رہتا وہ ماں نمازی ہوتی جس ماں کی چھاتی منہ میں لیتا وہ روزے دار ہوتی جس ماں کے گوھر میں وہ ہمیں دعائیں سکھراتی بنایا تو علاقے کی سب سے بے ایمان بے دین فائدہ نمبر دو اسے پوچھیں کہ آج ہم اپنا نام کسی کو نہیں بتاتے میرا نام کیا ہے کہا کیا کیا, کیا کیا نام ہے کہا کسی کا نام ہمارے ساتھیوں میں محمد ہے کسی کا احمد ہے کسی کا ابراہیم ہے کسی کا عبد ہے کسی کا عبد ہے اور میرا نام اس نے جو رکھا ہے کیا جیم عین جو اول. جو اول جانتے ہیں نا نہیں کبھی جانور گوبر کہیں گوبر تو جانتے ہیں نا آدمی کی گندگی یا گوبر ہوتا ہے ایک کالا کیڑا آتا ہے بڑا سے اتنا گندا ہوتا ہے پہلے آ کے تو کھاتا ہے کم متو گندگی پھر جب کھا کے جانے لگتا ہے تو گندگی کو گولی بناتا ہے پھر اپنے منہ سے دھکے دیتے اسٹور کرتا ہے اس کا کیا نام ہے گوبڑیا کیا گوبڑا اولہ ارے ذرا سوچو امیر ہمرین سب کے باپ نے اچھا نام رکھا اور میرا نام اس لیے ایسا گندا رکھا کہ نام بتانے میں شرم کرنا نمبر تین لڑکا بھی بڑا تیز تھا کہا جیسے میں چلنے لگا ماں سے الگ کیا ماں سے تو کبھی دین ملا ہی نہیں کبھی اچھی باتیں سنی ہی نہیں ماں کی سہیلیاں بھی ویسے ہی کر دیا عورتیں اور باپ ملا تو ایسا ملا جیسے ذرا بڑا ہوا چلنے کے رائے ایک ڈنڈا دیا اور بکریوں کے پیچھے بہت تنگ کر رہی کہا کسے دیا ہے مارو بکریوں کو کہا بات میں ہی مجھ کو سکھرایا تھا اور میں یہی جانتا ہوں جو ہم سے لڑے اس کو ڈاٹھی سے مارو دیکھا فاروق ہو گئے پہلے کہا کاپ نے قرآن کیا حکم دیا موراہنا کبھی سلاس مور میرے ہے, وہی ہم اس کو دے رہے. آج یہ دنیا میں بڑی عجیب کشمکش ہے ہر انسان ہم مولانا ہے ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں کلکتہ سے آئے اگر کرایہ دینے میں ذرا دس روپیہ کم کر دے تو سب سے پہلے کہے گا آئندہ امید نہیں رکھنا اور آج ہی سوشل میڈیا میں دے دیتے ہیں اگر پینے میں ہی ہوئی تو پھر خیر نہیں اور ہم نے اسٹیج کون سا حق ادا کیا یا تو شرک کی دعوت دی یا کفر کی دعوت دی تعجب ہونا یہ آسٹریلیا کی بات بتا رہا ہوں کا سب کی جیت میں اس کی کات ہوگی جم, جم کے پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے انڈیا کے بہت سارے قرآن واقعہ ان کی نقل بھی اتارتے سوتے جنت پہ چلے جائیں گے میرے بھائی ہو دین کی بات بتا رہا وہاں رکھا گیا تھا خطبہ کیا رکھا گیا چمے کا خطبہ ایگریمنٹ کیا ہے پینسٹھ ہزار ڈالر کیس. سنو کتنا وہ بھی آسٹریلیا ڈالر نہیں امریکی ڈالر نمبر دو بزنس کلاس کا تین ٹکٹ سمجھ گئے نا عرب سے لے کر کے کہاں تک آسٹریلیا نمبر چار نمبر تین گاڑی رولکس رول رول کیا کہتے ہیں گاڑی رولس رائڈ رولس رائڈ ہونی چاہیے سمجھ گئے نا نمبر چار صبح سے شام تک اس گاڑی کے ساتھ ہمیں گھمانے کا انتظام کیا جائے اور کیا ایک کرا کریں گے اور ایک تقریر اتفاق شیخ سودیس مدعو تھے خطبہ ان کو دینا, تھا یا مجھ کو دینا تھا ہم بھی نہیں پہنچ پائے اور شیخ سودیس بھی نہیں پہنچ پائے ان کو کہا کہ حضرت نہ شیخ دفر آئے نہ شیخ سودیس خطبہ آپ دے دیں کہنے ٹھیک ہے لیکن ایگریمنٹ میں خطبہ نہیں ہے یہ, ہے یہ ہے ہمارے محبوب تاریخ جن کر کے کیوں راگنی ہے آج ہم اپنا حق تو چاہتا ہے مولوی لیکن ان سننے والوں کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا وہ ابھی سعودیہ میں تھا پچھلے مہینے جنوری کے آخر میں تو رات کا خطبہ ہوا صبح آئے کچھ لوگ شیخ صاحب تین بجے سے پروگرام ہے آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں بڑی مہربانی میں نے کہا کیوں میں کہا کہ ایک جمعہ ہوتا ہے دو جمعہ کہا ایک میں نے کہا میں دس جمعہ پڑھاؤں گا ٹائم ہے وہ لا گیا خطبہ دیا خطبے کے بعد درد دیا پھر کہنے لگے کہ آج ایسا کے بعد خواتین چاہتی ہیں یمبو میں کہ ان کا ایک پروگرام رکھیں لیکن آپ دن بھر بہت محنت درس دیے ہیں دور علمیاں عورتوں کی خواہش ہے میں نے کہا کتنے گھنٹے چاہیے عورتوں کو درد دینا کتنے گھنٹے چاہیے اللہ وہ نوجوان اتنے خوش ہو گئے کیا کیا آج پہلی بار ہم کو مل بھی ملا ہے کہ جتنا ہم چاہتے ہیں کہتے تو کہتے کیا تم نے ہم کو جانور سمجھا ہے بلانے کے بعد دو دیتے رہے Allah! آج عالم اپنا حق کو خوب دبا کر کے لیکن کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا باپ چاہتا ہے بیٹے کا سے اپنا پورا حق لے لیکن باپ جو ہے حق ادا کرنا کمپنی کا مالک سوچتا ہے لیبر اگر ایک دن لیٹ کر جائے لیبر کیا چاہتا ہے میں اپنا حق خود دبا کر کے لے لیکن لیبر کا حق دینا آج اگر جائزہ لیں گے تدفیف جو ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو بچائے حق لو کوشش کرو اور دوسروں حق جو تمہارے اوپر ہے زیادہ سے زیادہ اس کو ادا کرو سارا مسئلہ نمبر چار وال جب کوئی قوم اپنے مال کی سکاط روک لے کیا روک لے یہاں ایک سوال ہم کریں گے یہ پانچ برائیاں ہندوؤں میں پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں میں ہندو سکاط نہیں نکالتا کیا اپنے مال کی سکاط حساب کر کے برابر نہیں نکالیں گے تو میرے القلا میرا شما۔ اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک لیں گے اور بارش نہیں برسائیں گے لیکن کبھی کبھار اللہ بارش برسا دے گا لیکن بارش کس کے وجہ سے برسائے گا ترو اللہ رسول فرماتے وہ جانور کتے بلی بیل جو ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا ان جانوروں کی توفیل میں آدم کی اولاد مسلمان بھی پانی پی لے گی ذرا دیکھو جب اللہ کی نافرمانی کیے تو کس کی توفیل میں تمہیں اس کے مل رہا ہے اور ماہ اکبر اللہ تعالی سے دعا کرو لیکن ماشاء صاحب, صاحب کے پاس آ گئے اب آیا ہے اتنی دور سے میں جا رہا پانچ سو نہیں ایک ہزار کلو میٹر اس کو لوٹا دی اللہ کا شکر ادا کرتے وقت کے پہلے آ ہے دے دو جان چھوٹی ہماری سمجھ گئے رمضان میں انہوں نے سوچا چلو ہر جگہ کام کر لیں پھر وہاں تو گئے تھے رمضان میں اب اگر پندرہ رمضان کے بعد آئے آخری میں تو کیا کہیں گا بھائی آپ لوگ لیٹ کر دی, ہم تو پہ شروعی رمضان میں سب تقسیم کر چکے یہ مدرسے والوں سے تھوڑا پوچھو کیا پریشانی پریشانیاں اور سکاج بھی دیتے ہیں تو کبھی پچیس باتیں سنا لینے کے بعد اللہ کا حق ہے غریبوں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے مدرسے والوں کا حق ہے فراغ دے دو رسول رسول ہی اب غور سے سننا اور جب بھی مسلمان کا۔ اللہ سے جو وہد کیا ہے اور رسول سے جو وحید کیا ہے جب وہ توڑ دے گی اللہ سے کیا, کیا ہے میرے کو میرے بندو یاد رکھو دنیا میں ہم تم کو بھیجیں گے کس کی عبادت کرو گے کیا میرے علاوہ اور کوئی رب تمہارا ہے تو قیامت تک آنے لوگ، والے لوگوں نے کیا کہا اللہ نہیں آپ کے علاوہ میرا کوئی رب ہے؟ <سلام> اللہ سے وعدہ کیا کیے توحید باری. اللہ یہ پیشانی صرف تیری عبادت کے لیے جھکے گی اور اے اللہ یہ ہاں سب تیرے سامنے پھیلیں گے تیرے علاوہ کوئی ہمارا داتا خواجہ مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہوگا آپ رب العالمین ہیں رب المشار قبل مغرب ہیں سمجھ گئے نا یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا اور رسول سے کیا وعدہ محمد اور رسول اللہ اور اے اللہ آپ کی عبادت آپ کی فرما برداری ہم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس کو کیا کہتے ہیں اتباع سنت اللہ اکبر یہ کوئی میدن جامان کانون نہیں ہے میدن امریکہ نہیں ہے یہ ساتھوے آسمان کا براہ ہوا کانون ہے اور ہر مسلمان اقرار کرتا ہے زبان سے لا ارہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تیرے عرامہ کسی کے عبادت نہیں کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرامہ کسی کا طریقہ نہیں اپناؤں گا یہ اللہ تعالی سے وحد ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے نا میرے بھائی پھر کیا نتیجہ نکلے گا اللہ, اللہ رسول جب اللہ اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیں گے تو جان اللہ پھر اللہ ایسا کرے گا ان مسلمانوں کو آپس میں لگا دے گا آئی بات سمجھیں کسی اور سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کس کو لڑائے گا مسلمانوں بینہم ہوس میں تم کو لڑا دے گا ساری قوت ساری صلاحیت ایک مسلمان گروہ دوسرے مسلمان گروہ پر کاش کی سب کی زبان ایک ہوتی قوت ایک ہوتی اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ ہوتا لیکن نہیں کتاب اللہ سنت رسول چھوڑنی، اہد اللہ و اہد رسول کے مقالبت توڑ دینے کی بنا پر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو آپس میں نتیجہ یہ نکلا کہ بادو میں شرچ بن جائے کوئی اطراض نہیں، مندر بن جائے کوئی اطراض نہیں سمجھ گئے نا؟ کوئی ٹریننگ کورس بن جائے کوئی بات نہیں لیکن کوئی مسجد ایک فرقے والا بنانا چاہے تو دوسرے فرقے والا یہ گوارا یہ پورے ہندوستان کی بات بتا رہا ہمیں یاد ہے ساؤتھ انڈیا میں ایک مرتبہ ہم کو ہم ویزا کے اندر تھے مسجد کے افتتاح کے لیے آنا تھا بنگلور اور حیدرآباد کے قریب آدھے راستے سے پتا چلا کی, اے, مسجد میں افتتاح ختم نہیں ہوگا کیوں آج ہی آگ لگا کر کے مسجد کو مسلمانوں کے ایک گروہ نے آگ لگا کر کے مسجد کو جلایا اور کمال ایک مسجد کے اندر جو قرآن و حدیث کتابیں تھیں ان کو بھی جلا دیا یہ ہمارا معاملہ یہ کیوں شاید کہ کی ہم نے اللہ کو چھوڑا توحید کو چھوڑا شرکے میں کے ہوئے اور سنت رسول کو چھوڑا طرح طرح کی بدعت مبتلا ہوئے تو بدھات پر عمل کرنے بداعت کی وجہ سے اللہ رب العل قدال مفترین اللہ فرماتے ہیں بدھات پر عمل کرنے والوں کو کبھی اللہ تعالیٰ سکون سے رہنے اور سلت اور رسوائی پر مسلط ہے اللہ تعالی سے دعا کرو ہماری اے, اے, ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ہو لیکن اتفاق اور اتحاد ہوگا کیسے کتاب اللہ سنت سے کیوں ہم نہیں لڑے اللہ نے ہم کو لڑایا ہے تو اللہ تعالی کے سامنے توبہ کریں گے پھر اللہ تعالی ہم سے کیے اس لیے ابھی اس سال بھر میں میڈیا والوں نے تین مرتبہ ہم سے انٹرویو لیا تین مرتبہ تین کانفرنسوں میں بھی اس سال اگست میں دسمبر میں اور ابھی پچھلے سنڈے آزار دن ہو رہا ہے جموں سری نگر کشمیر کانفرنس اسٹیج سے اترا تو سارے میڈیا والے کشمیر کے تھے بس یہی کہ آپ لوگ اتفاق آ, کیوں نہیں کرتے میں <coughs> نے کہا بھائی میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ دنیا میں اتفاق کی دعوت دینے والا کوئی دوسرا گروہ نہیں ہے دعوت سب کرتے ہیں لیکن اتفاق اتحاد کا مطلب ہے کہ جو ایک گروہ رہا اسی کو مان لے تب اتفاق ہوگا اور ہم کہتے ہیں کبھی ایسا اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا اتحاد ہوگا کیسے پہلے سوچنا پڑے گا ہمارے اندر اختلاف ہوا کیوں ہمارے اندر اختلاف ہوا کیوں ہمارے اندر اختلاف کب ہوا نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینے کے با توحید و سنت کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد اختلاف ہوا اللہ القادر علی علیکم من اور من او اگر تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو تم کو اللہ آپس میں لڑا دے گا اور لڑائی کا لباس پہنا دے گا دیکھو کہاں اللہ سب چھوڑ کر کے پوری امت کدھر چلی آئے اللہ کتاب اللہ سنت ہر آدمی اپنے رائے کی طرح بلاتا ہے اور میں کہتا ہوں نہ میری نہ آپ کی نہ اس کی نہ ان کی اور اتفاق کر لو جس کو سب مانتے ہیں اور وہ کون لا الہ اللہ محمد اور معاملہ ختم ہو جائے ہم نے تینوں جگہ یہی ان کو بتایا چلو بھائی آخری چیز اللہ تعالی سے دعا کرو عمل کی توفیق نصیق فرمائے جب بھی کوئی قوم کتاب اللہ سنت رسول کو کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے لیے خیر و برکت کا سبب نہیں سمجھے گی سمجھے نا اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کے جہاں لوگ ادھر ادھر فیصلہ کرانے جانے لگیں گے غیر کتاب اللہ سنت رسول سے تو اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کسی غیر قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے اور وہ قوم تم سے بہت ساری چیزیں چھین لے گی اور آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ابھی سال بھر ہو رہا ہے اور ابھی ایک مرتبہ ہوا رتناگیری اہل حدیث کانفرنس میں وہاں کے جمیعت اللما کے لوگ آئے جمیت علماء جمیت علماء جمیعت علماء کے لوگ آئے ہیں اور کہیں کہ بھائی طلاق کے سراساں مسلم پرسلی اللہ کا مسئلہ اس کا حل کیا ہے کیا حل ہونا چاہیے میں نے کہا بہت اچھا حل اس کا ہے ہم نے کہا آپ بتائیں جھگڑا کیا ہے جھگڑا کیا ہے نہیں آپ اہل حدیث کہتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور باقی مذاہب کے لوگ کہتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاقیں تینوں ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا اس کے باوجود ہم بھائی آپ کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن اگر ایک بات قبول کر لیں تو مسلم پرت پر کو یا کسی مسلمان مرد کو نکاح و طلاق کا جھگڑا کسی پولیس کے, کے پاس یا عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ کیا میں نے کہا ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق سنت ہے یا بدات نہیں سمجھے ایک مجلس طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا میں نے کہا یہ سنت کیا تو کہ نہیں ہے تو بداٹ کہ ہے تو کیا ہے ہے تو میں نے کہا تو ایسا کیوں نہیں آپ لوگ کرتے کہ بدات کو ختم کریں سنت کیا ہے جسے آپ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندو اگر آج تک ہمارے یہ علماء اپنی قوم ہوتے بھائی طلاق نہ دو عورت کو طلاق دو تہر میں اور ایک طلاق دو اور طلاق دینے کے بعد پہنچاؤ میکے نہ بھیجو اس کو اپنے گھر میں رکھو لال لال سوباد کیا امرا ہم نے تلاک کا طریقہ بتایا <تصفيق> میں نے کہا اگر آپ لوگ سنت کے مطابق تلاک دینے کی اپنی عوام کو بتائے ہوتے اور سے ڈرائے ہوتے کلو دلالت دلالت ایک مجلس میں دے دو دو اور کلو ہے اور پر عمل کرنے والا انسان کہاں جائے گا میں نے کہا کون آدمی ہے جو بی کو بیدہ طرح دے جہانم میں جانا ہے میں نے کہا اس کا مطلب آت تک آپ کہہ رہے جہانم کی دعوت اگر عوام کو درائے ہوتے تو شاید آج مسلم پر اصل اللہ کا مسئلہ اُٹھا ہی نہیں ہے مسلم پر اصل اللہ کا مسئلہ اُٹھا کہاں سے ہم نے تیت طرح دیا بی بی کو رجوع کرنے کا سوچنے کا سمجھنے کا موقع نہ ملا اب کہاں حلالہ کرواؤ بی, بی کہتی ہے غلطی تم نے سبا محبوب دوں پھر نتیجہ کیا ہوا مظلوم عورت نے جا کر کے پولیس کیس کیا میں نے کہا شریکت اور سنت کے مطابق تناک دیتے عدد گدارتی اور اس کو اپنی اصلاح کا موقع دیا جاتا تو شاید سنت کی مخ کی تباہ کرنے کے بعد کبھی اس کو یہ پریشانی کہنے بات تو بڑی معقول ہے پھر پتا چلا بعض علاقے میں کانفرنس کیے تو کہا کہ بھائی طلاق ایک مجلس میں تین دے گا تو طلاق تو پڑ جائے گی لیکن اس کو سو کوڑے مارے جانے شوہر کو کتنے کوڑے مارے جائیں سو کوڑے سو کوڑے مارنے کے لیے تو تیار ہے لیکن امت کو یہ کہہ رہے کے کہ لیے تیار نہیں میں ایسی طلاق نہ دو طلاق ایسی دو میرے بھائی یہ ساری مصیبتیں قبائ کیوں آئی ہیں ان پانچ برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہ فرمائے اور جو ہم نے کہا اسے اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ لوگوں کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں سے پہلے ہم کو عمل کی توفیق دے اور ایسے بار بار اللہ تعالیٰ مل بیٹھنے کا موقع عطا کریں محترم حضرات شیخ بڑی باتوں سے خرمان رہے تھے اللہ شیخ کو خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی دو توفیق دوسری بات یہ ہے جبسے کا اختتام ہو رہا ہے میں اس بات سے جو ہے جب سے یہاں چائے